اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تصویر کے گیت گایا کریں ارشاد ہوا وما خلط الجنب علس اللہ علیہ برون کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے حمد و سنا کے بعد عربہ عرب ان گنت اور بے شمار و سلام ہوں اسی اقدس و مقدسور پر جن کا نام نامی اور رشو گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ و عال علیہ وسابی و بارکہ وسلم ہے اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ صلاح و تسلیم ان کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے فرمایا اور آپ کی با بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا حوب بندوبست فرمایا اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ و تسلیم ان کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی اصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گناگو قسم کی صفات کو آپ کی دعت دس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی جب کے کر نے اپنی طرز کو آپ کے شامل جہال نہ فرمایا ہو اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کے کر اپنے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آکار علی صلاد تسلیم کے قلب اثر پر نازل فرمایا اسی کتاب حمید کے دوسری صورت کے ایک اہم مضمون کے حوالے سے میں اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خود پات جمعہ سے آپ حضرات کا سامنے رکھنے کی کر رہا ہوں اگرچہ موضوع بہت طویل ہے اور اس کی کئی ڈائمنشنز بھی ہیں اس کی کئی جہتیں اور اس کی کئی سمتیں بھی ہیں لیکن چونکہ عید قربان کی آمد آمد ہے حضرت ابرا عیم علیہ صلاح و السلام اور فلسفہ قربانی کے حوالے سے بھی معندہ خطبات جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اپنی کچھ گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں اس لیے میری یہ کوشش ہوگی کہ آج عیسائیت کے حوالے سے جتنی گفتگو ماری میں کی گئی اس کو آج مکمل کر کے انشاءاللہ شاء اللہ لدیث آئندہ حتبۂ جمعہ سے فلسفہ قربانی اور سیرت ابراہیم کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں بائبل کے حوالے سے اور عیشائیت کے حوالے سے ان کے عقائد کے حوالے سے ان کے عقیدہ توحید کے حوالے سے ان کے عقیدہ آہرت کے حوالے سے اور ہد فیمنا عیسیٰ علیہ صلاحۃسلام کے بارے میں جو ان کا نظریہ ربوبیت ہے اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں جو بات گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی تھی وہ حضرت امام کائنات علیہ سلاد والتسلیم تسلیم حضرت حتم الماصومین حضرت ساتی عہد کوسر محمد رسول اللہ صلیٰ و وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی اور آپ کی ذات اور آپ کی سیرت کے حوالے سے تو اور انجیل کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں میں نے ان کے ذکر کا آغاز آپ حضرات کے سامنے کیا تھا آج کے حتمۂ جمعہ میں اس تو ان نشانیوں کے حوالے سے اپنی گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا اور کچھ وہ باتیں جو عیسائی اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کی وہ منفرد ہستی ہے کہ جن کا حوالہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کوئی صحیفہ ایسا نہیں گزرا جس کے اندر موجود نہ ہو اور حضرت آقا علی سلاد اسلام ان کو یہ مقام بلند حاصل ہے کہ مالک کائنات نے جب اپنی ربوبیت کا اہل لیا تھا جس کو عہد الس کہا جاتا ہے جس میں مالک کائنات نے یہ بات کہی تھی الس تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور آپ کو پتا ہے اس عہد کو جب لیا گیا اس عہد کو لینے کے وقت زمینسالیت موجود تھی ان کے اندر بڑے بڑے اولیاء بھی موجود تھے بڑے بڑے انبیاء بھی موجود تھے اور بڑے بڑے فاسق و فاجر بھی موجود تھے لیکن عد کے فوراً بعد ایک اور جلسہ ہوا تھا جس جلسے کے اندر عام لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت نہ تھی وہ جلسہ وہ تھا جس میں مالک کائنات نے صرف اور صرف انبیاء کی روا کو جمع کیا تھا اس جلسے کے شراکا میں کوئی تو صفی اللہ تھا اور کوئی نجی اللہ تھا اس جلسے کے شراکا میں جناب خلیل اللہ بھی تھے جناب کلیم اللہ بھی تھے جناب ربیح اللہ بھی تھے جناب روح اللہ بھی تھے مالک کائنات میں جمی انبیاء کی ارواح کو جمع کیا مالک نے کیا بات کہی وائز عالم میسا کنہین لماتی من کتاب و حکمہ سما جم رسول مصدی کلی ماما کم لینا بھی والا کن سر کالا کری کم مصری کالو اکرڑنا کالا فشدو آنا معصوم مین شاہدین مالک کائنات نے جمی انبیاء کی اروا کو جمع کر کے یہ بات کہی تھی تمہارے سروں کے پر تازہ امامت رکھنے والا ہوں تمہارے کانڈوں کے پر ہلت نبوت کو ڈالنے والا ہوں تمہارے بیٹھنے کے لیے بسات نبوت کو بچھانے والا ہوں لیکن اگر تمہاری زندگیوں میں عبداللہ کے لہتے جگر آ جائیں تمہاری زندگیوں میں آمینہ کے نور نظر آ جائیں تم نے اپنی امامت کو نہیں منوانا بلکہ ان کی امامت کے جھنڈوں کو اٹھانا ہے حضرت آکا علیہ صلاح و السلام ان کو یہ مقام بلند حاصل ہوا کہ مالک کائنات میں تحلیک انسانیت سے قبل عالم ارواحی کے اندر میرے آقا کو جمی انسانیت کا امام بنا دیا تھا اور جس دن میرے آقا میں کی رات بیت المقدس کی عمارت کے اندر پہنچے تھے جبریل امین جب آپ کے ہمراہ تھے تو آقا علیہ صلاحت اسلام نے بہت لوگوں کو دیکھا تھا لیکن جو پیشانی جو نور نبی کے چہرے پہ ہوتا ہے وہ کسی اور کے چہرے پہ تو نہیں ہوتا میرے آقا نے جبریل کو یہ بات کہی تھی یہ اتنے خوبصورت چہروں والے لوگ کہاں سے آئے ہیں کہا پیارے حبیب یہ آدم سے لے کر انشا تک سارے رسول آئے ہیں سارے امبیائے ہیں کہا یہ کس لیے آئے ہیں کہا حبیب ان کو ارش کر نے دوبارہ زمین کے اوپر اس لیے بھیجا ہے کہ نماز کو ادا کریں کہا یہ نماز کو ادا کیوں نہیں کرتے کہا ان کو اپنے امام کا انتظار ہے کہا جبریل ان کا ایمام کون ہے جبریل امین نے اپنے دست اقدس کو آقا کے کاندہ اقدس کے اوپر رکھا ان کو مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا اور کہا عرش کے رب نے آپ کو ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کا امام بنا دیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چونکہ یہ مقام بلند حاصل ہونے والا تھا اس لیے مالک کائنات نے یہ بات کہی یجیدونہو یدیدوں کہ محمد علیہ السلادلام کا نام نامی میں نے تو کے اندر بھی لکھ دیا تھا میں نے انجیل کے اندر بھی لکھ دیا تھا آج تو حالت اصلی کے اندر موجود نہیں آج انجیل حالت اصلی کے اندر موجود نہیں لیکن میرے مالک کائنات کا کیا کہنا کہ آج بھی حضرت حضیب علیہ سلاد وسلام ان کے نام نامی کو کوئی تو اور انجیل کے اندر سے تلاش کرنا چاہے اس کو آقا کا نام آج بھی جگمگ کرتا ہوا نظر آئے گا تو اس حوالے سے جو بنیادی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی وہ کتاب استثناء کا وہ حوالہ تھا جس کے اندر مالک کائنات کے اسٹول کو لکھا گیا ذرا غور سے سنیے اور بات کو آگے کی طرف بڑھاتا جاتا ہوں کیا الفاظ آج بھی ان کے اندر موجود ہے خداون سینہ سے آیا شریر کے اوپر جلوہ فتن ہوا اور کوئے فارحان سے شروع ہوا وہ دس ہزار خود دوسریوں کے ساتھ آیا اس کے دانے ہاتھ کے اندر آتشی شریعت تھی کیا مانا ہے جس دن میں ریاست کوئے فارحان کے اوپر شروع ہوئے جب آپ نے بیت اللہ الحرام کو دوبارہ کافروں سے چھین کر مسلمانوں کے پاس لٹایا اس وقت عالم کیا تھا عالم یہ تھا دس ہزار سے آبا اکرام آپ کے ساتھ موجود تھے اور آپ کے پاس وہ شریعت تھی جس کے بارے میں خود آپ کا ارشاد عالی ہے لئی روحا کا نہاری بات چیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صبح بھی ہوتی ہے جن کی رات بھی ہوتی ہے لیکن میری لائی ہوئی شریعت کا کیا کہنا لئی روحا کا نہاری جس دن میری جس طرح میری شریعت کا دل جگ آتا ہے اسی طرح میری شریعت کی راتیں بھی جگم جاتی ہیں مانا کیا ہے مانا یہ ہے کہ میری شریعت کے اندر کبھی نام کی کوئی چیز موجود نہیں اور آؤ کتاب استثناء کے اندر سیدنا موسیٰ کلیم علیہ صلاح وسلام کے اس کول کو پڑھو کہ مالک کائرات تمہارے بھائیوں کے میں سے تمہارے لیے ایک رسول کو مقوص کرے گا جو بالکل میری مانند ہوگا اور میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا عیسائی یہ بات کہتے ہیں اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی رابگر گرامی ہے جبکہ سیدنا موسا کے الفاظ یہ ہیں اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے بھائیوں میں سے اور دنیا جانتی ہے جناب شاق کے بھائی کا نام کیا تھا جناب شاعد کے بھائی کا نام جناب اسماعیل تھا اور انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی ایسا پیدا نہیں ہوا جو موسا کی مانند ہو لیکن میرے نبی کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے انسل رسولن شاہدن علیکم کمار صلی اللہ علا فر سورہ مل کی آیت ذرا غور سے سنیے تو ریت کے حوالے کے اوپر غور کیجیے تمہارے بھائیوں میں سے ایک نبی پیدا ہوگا جو میری ماند ہوگا اور قرآن نے کیا الفاظ کہے انسل علیہ رسولن شاہدن علیہ کم کمار صلی فراؤن رسولا ہم نے تمہارے اوپر جس رسول کو بھیجا ہے وہ بالکل اسی رسول کی مانند ہے جیسا رسول ہم نے فرعون کی طرف بھیجا تھا سورہ متمل کے اندر آج بھی یہ آیت موجود ہے اور کوئی زندگیوں کا موازنہ کرے سیدنا نہ علیہ اللاۃ والسلام کی زندگی کا موازنہ حضرت عیسیٰ کی ذات کے ساتھ بھی کرے اور حضرت آکا کی ذات کے ساتھ بھی کرے حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دن باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو پھانسی دیا گیا سیدنا ناموسا علیہ السلام وہ کبھی موت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے حضرت عقا علیہ السلام وہ بھی تبھی موت کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئے حضرت موسا کی شریعت میں جہاد بھی موجود تھا کتاب بھی موجود تھا اور عیسا علیہ سلاد وسلام تو اس بات کا نرس دیتے رہے کوئی تمہارے چہرے کے اوپر ایک تھپڑ مارو اس کے سامنے اپنے گال کو کر دیا کرو دوسرا گال اس کے سامنے کر دو حضرت آکا علیہ سلاد وسلام بھی شریعت کو لے کے آئے جس کے اندر جہاد موجود تھا حضرت موسا وہ شریعت لے کے آئے جس میں رشتہ داریوں کے آداب موجود تھے جس میں کھانے اور پینے کے لیے حلال و حرام کے مسئلے موجود تھے وہ شریعت لے کے آئے جس میں مدنی سیاست کے تمام کے تمام لوازمات موجود تھے حضرت آکا بھی سارے کے سارا نظام لے کے آئے اور حضرت موسا نے اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ براغور سے حوالے کو سنیے ان سے کہا گیا اس نبی کی نشانی بھی ذرا بتلا دیجیے کہا اس نبی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی جب مالک کائنات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کسی پیشین گوئی کو ادا کرے گا مالک کائنات اس کی پیشین گوئی کو ضرور پورا کریں گے اور جو مالک کائنات کے اوپر جھوٹ بولے گا مالک کائنات ایسے نبی کو قتل کروا دیں گے ایسا جھوٹا نبی وہ کبھی موت نہیں مر سکتا ذرا غور کیجیے عیسائی یہ بات کہتے ہیں اس رسول سے مراد جناب عیسیٰ کی عیسائی گرامی ہے اور عیسائیوں کا زندہ یہ ہے جناب عیسیٰ نے اپنے ابن اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور پیشین گوئی کے الفاظ یہ ہیں جو مالک کائنات کی رات پہ جھوٹ بولے وہ قتل ہونے سے نہیں بچ سکتا زراچیدہ عیسائیت پہ غور کیجیے ان کا عقیدہ یہ ہے حضرت عیصی علیہ السلام کو سولی کے اوپر لٹکایا گیا ان کو قتل کیا گیا گویا کہ اس پیشین گوئی کی روشنی میں فلسفہ ابنیت کے سارے کے سارے کاروبار وہ بکھر کر رہ جاتے ہیں اور حضرت آتا ان کو مالک کائنات محافظ ہو کر کیا کہتے ہیں ولاؤ تکوال علینہ بعد لین لاخ نمن امین سما لہ منہ الوطین فما من گم من نہادن انہو اے پیارے حبیب ذرا تو ریت کی عبارت پہ غور کیجئے اور قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے اگر وہ نبی میرے پاس جھوٹ بولے میں اس کو قتل کر دوں گا میں اس کو قتل ہونے سے نہیں بچاؤں گا عیسائی عقیدے کے مطابق سیدنا نہ عیسیٰ علیہ السلط والسلام کو قتل کیا گیا اور نبی علیہ السلط اسلام کو مالک کائر کیا کہتے ہیں ولع تقبل علیہ باد ال کابین لاحذ نہ منہ بل امین سم علا قطانہ من الوطین فمان پیارے حبیب اگر تم میرے اوپر بات جھوٹ باندھتا لاحظ لا من ہُل یمی تو پھر ہم تجھ کو تیرے دائیں کاندھے سے پکڑ لیتے سما لا قطع نمن الوسی پھر تیری شارد حیات کو کاٹ دیتے فما منكم من کم نا دن انہوں اور دنیا بھی کوئی طاقت پھر تجھ کو بچا نہ سکتی ذرا غور کیجیے اللہ کیا بات کہتا ہے اور آگے کیا الفاظ کہتا ہے ولہ یاسینو کا میر انداز تیارے حبیب چونکہ نے ہک شریعت کو ادا کر دیا ہے چونکہ نے حق تبلیغ کو ادا کر دیا ہے ولہ یاسین کا میر انداز تو زندہ ہے لیکن مالک آسمان سے کہتا ہے سارے کافل اکٹھے ہو کر آ جائیں تیرے قدل کی حساب سے کریں اس کو شہید کرنے کی حساب سے کریں واللہ یاسم کا الناس مالک کائنات اس کو کبھی قتل نہیں ہونے دیں گے حضرت آکار اور جہاں تک تعلق ہے پیشین گوئیوں کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لباہ مبارکہ سے کون سی ایسی بات نہیں نکلی جس کو مالک کائنات نے پورا نہیں کر دیا جس رات وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے آپ کا تعب کافروں کا ایک بہت بڑا بہاد ہے سوراخا کر رہا تھا سوراخا آپ کا تعاقب کرتا ہے اس کا دوڑا زمین کے اندر دس جاتا ہے آقا کو محافظ ہو کر یہ بات کہتا ہے میرے لیے دعا کیجیے میں آئندہ کے بعد آپ کا تعقب نہیں کروں گا آقا نے دعا کی دوبارہ نیت میں فضور پیدا ہوا دوبارہ گوڑا دس گیا پھر شہبارہ یہ بات رونما ہوئی گوڑا دوبارہ زمین کے اندر دس گیا اب سراقا سچے دل سے توبہ کرتا ہے آکار سلاد اسلام کیا کہتے ہیں سورا آج تو ہمیں پریشانی کے عالم میں مدینہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور وہ دن دور نہیں جب کیسرو کسرا وہاں پر ہوگی اور کسرا کے کنگن سورا تیرے ہاتھوں کے اندر ڈالے جائیں گے حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آ گئے مدینہ طیبہ کے اندر قیام کرتے کرتے پھر وہ وقت بھی آیا جب آقا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا جب آقا علیہ السلاط والسلام دنیا سے رخصت ہوئے سراغ کا دور جا کے آباد ہو گیا ایک دن اس کے ذہن کے اندر یہ حیات آیا مسجد مدینہ کے اندر نماز کو ادا کرنا چاہیے امیر المومین حضرت فاروق عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دو تھا سورا کا مسجد مدینہ کے اندر پہنچتا ہے حضرت فاروق کے اعظم حتما دے رہے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ حتما دے کے کیا بات کہتے ہیں کہتے ہیں حتمۂ جمعہ کے بعد سارے لوگ یہاں پر بیٹھے رہے کسرا کے محلات فتح ہوئے وہاں سے مال کا آیا ہے میں چاہتا ہوں سارے کے سارے مسلمان اس مالے کی کو دیکھیں جب مالے کی کو کھولنے کی باری آتی ہے اس میں سے کسرا کے ذاتی جواہرات ذاتی زیبر بھی نکلتا ہے ذاتی دیوے کو جب نکالتے ہیں اس میں کنگن بھی نکلتے ہیں ان کنگنوں کو جب دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں خیال آتا ہے کسرا کتنا بڑا بادشاہ کتنا بڑا پہلوان ہوگا جو اتنے بھاری کنگن پہنتا ہوگا یہ حیال آنے کی دیر تھی ساتھ ہی مانی غیرت غالب آ گئی کنگنوں کو زمین کے اوپر پھینکا کہا مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہادر موجود ہیں جن کی صحت جن کی توانائی جن کی قوت کشرا کی توانائی بھی زیادہ ہو گئی کنگن پہنتے ہیں خامنے پھینکتے ہیں لوگ کنگنوں کو اپنے ہاتھوں میں پہننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کسی کے ہاتھ کے اندر کنگن پورے نہیں آتے کنگنوں کو تلاش ہے تو ان ہاتھوں کی تلاش ہے جن ہاتھوں کو ہجرت شب حضرت آکا نے یہ بات کہہ کے محاطب کیا تھا سورا وہ دن دور نہیں جب تیرے ہاتھوں کے اندر کشڑا کے کنگنوں کو پہنایا جائے گا ادھر سوراخا کے ہاتھوں کے اندر کنگن جاتے ہیں ادھر سوراخا کی آنکھوں سے آنسو بھی دلکتے ہیں حضرت فاروق یہ بات کہتے ہیں سوراخا کیوں روتے ہو کہا اس لیے روتا ہوں کہ مجھے ہجرت کی رات کی اور مشین کو یاد آتی ہے آقا نے شب ہجرت یہ بات کہی تھی آقا نے کہا تھا سوراخا ایک وہ دن آئے گا جس دن طرح ہاتھوں کے اندر کسرا کے کنگنوں کو پھیلایا جائے گا جو میرے آقا کے لبھائی مبارکہ سے جو بات نکل گئی مالک کائنات نے پھر ایسا نہیں ہوا کہ اس بات کو پورا نہ کیا ہو ابو لاب کے دو بیٹے تھے ابو الحب نے اپنی دو بیٹیاں حضرت آقا کی دو بیٹیاں جو اس کے بیٹوں کے عقد میں تھی اپنے بیٹوں کو حکم دیا ان بیٹیوں کو طلاق دے دی جائے لیکن غصہ ڈھنگا نہ ہوا اپنے بیٹوں کو محاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا میرے بیٹے جاؤ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گفتائن بھی کرو ایک بیٹے کے اندر تو اس بات کی ہمت پیدا نہ ہوئی کہ حضرت آقا علی صلاح السلام کو کچھ کہہ سکے لیکن دوسرا بیٹا میرا دبان کا تھوڑا تھا وہ آقا کی بارے گاہ میں آتا ہے ان کو برا بلا کہتا ہے ان کو گالیاں دیتا ہے سب وہ ختم کرتا ہے جب اس نے حضرت آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ برا بلا کہا تو آقا علیہ صلاح وسلام نے یہ بات کہی ابو الحب کے بیٹے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھا لے تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جنگل کا کوئی درندہ تجھ کو نہ کھا لے وہاں سے واپس پلٹا اپنے بابا ابولاب کے پاس آیا کہنے لگا بابا محمد علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے کہا بیٹے ہم اس کے دشمن تو ہیں ہم اس کے مخالف تو ہیں لیکن بیٹے آئندہ کے بعد کبھی جنگل کا سفر نہیں کرنا مدتیں بیت گئیں جنگل کا سفر کرنے سے بچتا رہا لیکن چونکہ تاجر تھا کاروباری آدمی تھا کاروباری مصروفیت کی وجہ سے ایک مرتبہ لمبے سفر کے اوپر جانے کا پھر موقع بن ہی گیا رستے میں جنگل بھی بڑھتا تھا ابو ابولاب نے یہ بات کہی اور سنو میرے سارے کے سارے قافلے والوں تم نے میرے بیٹے کی انداز کے اندر ہی بابت کرنی ہے جب رات کا وقت آئے میرا بیٹا سویا ہوا ہو تم نے اس کے ارد کتاروں کو باندھ کے سونا ہے اور ان کتاروں کے ارد گرد تم نے اونٹوں کی کتاروں کو بھی بچھانا ہے اور ان کتاروں کے گرد تم نے مشل اور آپ کی شما کو بھی روشن کرنا ہے تاکہ ان تین ہساروں کی وجہ سے جنگل کا وہ درندہ جو ہے میرے بیٹے کو کھانا جائے جب رات ہوئی اونٹوں کی کتاروں کو بھی بٹھایا گیا انسانوں کی کتاروں کو بھی اس کے گرد بٹھایا گیا آگ کے شولوں کو بھی اس کے گرد کتار کی شکل کے اندر اٹھایا گیا لیکن رات کو ایک جنگل کا درندہ شیر دھاڑتا ہوا آتا ہے ایک زخم لگاتا ہے آگ کو عور کرتا ہے دوسری زکم لگاتا ہے انسانوں کو پھر اس کے بعد اونٹوں کی اس کتار کو عور کرتا ہے ابو لاب کے بیٹے کو اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے چیڑ پاڑ کر اس کو کھا جاتا ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی جب حضرت آکا علی اسلام و تسلیم ان کے لبائے مبارکہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے مالک کائنات کو چلنے نہیں دیتے یتن نجران کا عیسائی وفد میرے آقا کے ساتھ مباحلہ کرنے کے لیے آیا تھا اور جب مالک کائنات نے یہ آیات نازل فرمائی تھی تالو ندو ابنانا وبنا کم و نشانہ کم وان فسنا ون فسمنفنا تر القادبین وہ جاؤ اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ اپنی عورتوں کو لے کے آؤ اپنی جانوں کو لے کے آؤ سمن نب تہل فنا اللہ تلّہ قادبین پھر مباللہ کرو اللہ رب القی ہوگی اس گروہ کے اوپر جو جھوٹا ہے نجران کے شاہی وبد ہے میں گفتگو کی نجران کا جو پادری تھا اپنے گروہ کو مخاطب ہو کر یہ بات کہنے لگا رو زمین کے اوپر کبھی ایسا نہیں ہوا کوئی نبی مباحلے کے اوپر آیا ہو اور اس کا فریق محالف بچ چکا ہو اگلے دن جب وہ پہنچتے ہیں مباہلے کے محلے وقوع کے پر حضرت حسن بھی موجود ہے حضرت حسین بھی موجود ہیں حضرت علی حیدر کرار بھی موجود حضرت آکا بھی موجود ہیں نجران کا پادری یہ بات کہتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اگر یہ مالک کائنات کی باریکہ میں آ کے دعا مانگ لیں مالک کائنات بڑے سے بڑے پہاڑوں پر چلنے کا حکم دے دے مالک کائنات ان چہروں کے ان زبانوں سے نکلنے والی کسی بات کو ٹال سکتے ہی نہیں کہنے لگے ان کا ذریعہ ادا کر دو ان کے ساتھ جیرے کی شرط کو قبول کر دو اس لیے کہ مالک کائنات اس زبان سے نکلنے والی کبھی بدوا کو نہیں ڈالے گا اور میرے آقا نے کیا کہا کہ جران کا اوبت اگر میرے ساتھ وبا کو قبول کر لیتا مالک کائنات نجران کی پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دیتے اس بستی کے اندر انسان کو بڑی دور کی بات ہے اس بستی کے اندر کوئی جانور بھی زندہ پاتی نظر نہ آتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ وہ رسول ہے جب مالک کائنات کے بھروسے کے اوپر کوئی الفاظ کہتا ہے مالک کائنات پر الفاظ کا کو ٹالتے نہیں ایک آہری بات اس حوالے سے اس کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں مدینہ طیبہ جن لوگوں نے دیکھا ان کو اچھی طرح اس بات کا ہی ہے مدینہ طیبہ جو ہے وہ آتش بشانی رینج کا علاقہ نہیں وہاں پر آتش بشاہ پہاڑ نہیں ہوتے وہاں پر وال نہیں ہوتے حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے تھے کہ آمد اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مدینہ طیبہ کے اندر ایک ایسا آتش بشاہ نہیں پھٹے گا جس کی روشنی کے اندر بشرا کے بدو اپنے اونٹوں کو تلاش کریں گے یعنی آپ کی بلندی ہوگی مدینہ کے اندر آگ لگے گی وہ لوگ جفروں کو بدوں کے آسانوں پہ جٹاتے ہیں وہ لوگ جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ان کے سر شرم کے ساتھ جک جائیں گے اور مالک کائنات اپنی توحید کے جھنڈوں کو بلند کر دیں گے بتلائیے وہ کون تھا جس نے لاد کی حیبت کو پامال کیا جس نے منا تو ارزا کو توڑا جس نے حبل و بوانا کی ہاپت کے محل کو زمین کپر گرا دیا وہ کون تھا جو قرآن مجید کی شکل میں نیا نگما لے کے آیا وہ کون تھا جس نے جبیرے کے اندر جس نے سرا کے پہاڑوں کے اندر جس نے فاران کی وادیوں کے اندر لبئی اللہم اللہ ہم لبئی لبئی کا نا شریک الگ البائی کی سزاؤں کو بلند کر دیا وہ کون تھا جس نے بت پرستوں کے سینے میں تو کے خنجر کو جونک دیا وہ کون تھا جس نے مالک کائنات کی سنا کو بلند کر دیا وہ حضرت آقا علیہ سلاد و کے علاوہ کسی کی بھی دات گرامی نہ تھی اور اسی کے اوپر نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ سلاد السلام کے بارے میں کہ جن کے بارے میں عیسائی بول رکھتے ہیں اور ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں کہ وہ لونڈی کے بیٹے تھے ناود من طالب ان کو نجائز بیٹا کا کہنے سے بھی گریز نہیں کرتے لیکن ذرا غور کیجئے ایک اصول ہے عیسائیوں کے یہاں پر اس اصول کو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عیسائیوں کے یہاں پر امامت کا نبوت کا ایک اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے جو والد کا سب سے بڑا فرزند ہوتا ہے وہ منصب نبوت کا سے بڑا اہل ہوتا ہے سب سے زیادہ اہلیت اس کے پاس موجود ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ اللہ وہ جناب اساق علیہ صلاحت اسلام سے چودہ برس بڑے تھے اور بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے عیسائی یہ بات کہتے رہے عیشا ذبیح اللہ ہیں لیکن بائبل کے اندر آج بھی یہ روایت موجود ہے ملک کائنات نے قربانی کے لیے میں چنا تو ابراہیم کے پہلوٹے بیٹے کو چنا تھا ابراہیم کے بڑے فرزند کو چنا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں مالک کائنات ابراہیم علیہ السلام کو محاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں بائبل کے اندر یہ حوالہ موجود ہے جہاں ابراہیم میں نے دعا کو اسماعیل کے بارے میں سن لیا ہے اور آج میں تجھ کو یہ بات کہتا ہوں میں اسماعیل کی قوم میں سے بارہ سرداروں کو پیدا کروں گا اور میں اس کی نسل کو اتنا بڑھاؤں گا اس کی قوم کو اتنا بڑھاؤں گا جتنے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ بات بھی کہہ دی کہ جمی اقوام کے اندر سے اسماعیل کے بیٹوں کی قوم کو مالک کائرات بہت زیادہ بڑھا دیں گے آپ مجھے یہ بات بتلائیے جس وقت حضرت آقا علیہ سلاۃ السلام کی باست ہوئی جب حضرت اقال علاسلام کا دھور ہوا کیا حضرت آقا علیہ سلاۃ السلام کی قوم کی چاہے وہ ان کے ہم نظریہ لوگ ہوں چاہے ان کی برادری کے لوگ ہوں ان کی دنیا کے اندر کوئی حیثیت تھی اس دور کے اندر یا وہ دنیا پر ترونی غالب تھے اس دور کے اندر یا دنیا میں ایرانی غالب تھے تو بائبل کی یہ پشن گوئی کہ اللہ مالک الملک جو ہے اسماعیل کی نسل میں سے بڑی قوم کو پیدا کرے گا وہ پیشین گوئی کب پوری ہوئی وہ پیشین گوئی جب پوری ہوئی جب حضرت صدیقر کے دور میں جب حضرت فاروق عالم کے دور میں جب حضرت ذنع کے دور میں جب حضرت حضرت کرار کے دور میں جب حضرت امیر معابیہ کے دور میں جب خلافۂ بن میاں کے دور میں جب خلافائی عباسیہ کے دور میں عالم یہ تھا کہ جمیع کائنات کے اوپر حضرت کے قبیلے کی حکومت کی اور کائنات کے اندر کوئی دوسرا حکمرانہ آپ کے قبیلے کے مقابلے ہارون رشید اپنے محل کے پر کھڑا ہے ملکہ زبیدہ کو یہ بات کہتا ہے ملکہ زبیدہ یہ جو سامنے بادل جا رہے ہیں تم ان کے بارے میں کیا گمان کرتی ہو بلکہ ملکہ زبیدہ نے اس کو یہ بات کہی کہ ہارون رشید کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اگر یہ بادل شہر بغداد کے اندر برس جائیں تو ہارود رشید نے یہ بات کہی اے ملک عبیدہ میری اس بات کو سن لے یہ بادل یہاں بھی چلے جائیں یہ ایشیا میں جا کے برسیں یہ افریقہ میں جا کے برسیں یہ یورپ میں جا کے بسیں یہ دنیا کے کسی مقام کے اوپر جا کے بسیں اس کے نتیجے میں جو کمائی حاصل ہوگی وہ کمائی شہر بغداد کے اندر آئے گی اگر مسلمانوں کے علاقے میں جا کے بسیں گے یا زکاط کی شکل میں آئے گی یا اوشا کی شکل میں آئے گی اگر کافروں کے علاقے میں جا کے یہ بادل برسیں گے تو جلیا کی شکل کے اندر اس کمائی سے حاصل ہونے والی رقمیں جو ہے بغداد کے اندر آئیں گی ایک وہ وقت بھی آیا جب بنوسماعی کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی قوم ایسی موجود نہ تھی جس کی حیبت جو ہے پوری دنیا پر اوپر چھا چکی ہو اور اسی کے اوپر بس نہیں کیا بلکہ آگے چلیے یسی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کام مالک کائنات نے رشاط کیا وہ جس کو تنہا چھوڑ دیا گیا تھا ایک وہ بھی اور ایک شوہر والی تھی جب کو تنہا چھوڑا گیا تھا جس کو ویرانے میں جا کے چھوڑا گیا تھا اس کی نسل کو مالک کائنات اس کی نسل کے پر غالب کریں گے جس کے پاس شوہر موجود تھا شوہر کس کے پاس موجود تھا جناب سارا ان کے پاس شوہر موجود تھے جناب جناب کے حضرت سارا کے پاس حضرت ابراہیم موجود تھے ویرانے کے اندر کس کو چھوڑا گیا حضرت اسماعیل کی والدہ کو چھوڑا گیا اور مالک کائنات کیا کہتے ہیں اب وہ بتانے والا ہے ساری محرومیوں کے دور بیگ گئے لیکن آئندہ کے بعد میں تجھ کو تب ہی نہیں چھوڑوں گا اور تیری نسل اس نسل کے پر غالب آئے گی جو نسل اس عورت سے پیدا ہوئی جس کے پاس کا شوہر موجود تھا آپ یہ بات بتلائیے حضرت اسماعیل علیہ اسلام کے بعد وہ کون سی اصلی تھی جس کے اوپر یہ پیشین کوئی بھی بتاتی ہے کہ اس کو چننے کی وجہ سے مالک کائنات نے دوبارہ بنو اسماعیل کو سن لیا تھا وہ بات گرامی صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گرامی تھے اور آگے آئیے زبور کے اندر ایک والے نبی کا ذکر کیا گیا زبور کے اندر آنے والی نبی کی جو نشانیاں بتلائی گئی عیسائی نشانیوں کی تطبیق بھی حضرت عیسیٰ علیہ صلاح کی ذات گرامی کے اوپر کرتے ہیں لیکن ذرا نشانیوں کو سنتے جائیے اور یہ بات وہ نبی جس نے آخری دور میں آنا ہے کیا وہ نبی اس کی نشانی حضرت عیسیٰ کی ذات گرامی کے اوپر پوری آتی ہے حضرت محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پوری آتی ہے کا اس بادشاہ دیا اس نبی کی کیفیت کیا ہوگی نعمت اس کے لبوں سے جاری ہوگی اور وہ سے کائنات حسین چہرہ ہوگا اور اس نے تلوار کو لٹکایا ہوگا اور شہزادیاں اس کے حرم میں آئیں گی اور بادشاہ اس کو تحالی پہ ہوں گے اور روح زمین کے اوپر اس کی حکومت اس کی نسلیں جو ہیں وہ روح زمین کی حکمران ہوں گی بدلائیے حضرت علیٰ علیہ السلام نے تلوار کو کس وقت بے کیا وہ تلوار جو مشرقین کے خلاف چلی وہ تلوار جو یہودیوں کے خلاف چلی وہ تلوار جو انشانیت کے خلاف چلی وہ تلوار صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے اور شہزادیاں جس کے حرم کے اندر دائل ہوں گی حضرت ماریہ کی پیہ، شاہ نشر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ان کو بھیجا تھا آپ مجھے یہ بات اس بتلائیے کا اطلاق حضرت عیسیٰ کی ذات گرامی کے اوپر کرنے والے بدیانت عیسائی کیا اس بات کے اوپر غور نہیں کرتے حضرت عیسیٰ ہوئے زمین کے اوپر رہتے ہوئے کبھی شادی بھی نہیں کی ان کے حرم کے اندر کوئی شہزادی کیسے آ سکتی ہے تو حضرت آکار علیہ ان کے بیاہ کے اندر جو ہے وہ بھی آئیں آپ کے حرم کے اندر اور بادشاہ جارود بن اللہ بھی نجاشی شاہ افشا بھی مکوکش بھی حضرت آکا بھی بارے گاہ میں حضیر اور پہائی پہ ہے اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بکول بائبل ہمارا یہ نظریہ رکیتا ہے کہ نبی اپنے زمانے کا, کا نہیں ہوتا لیکن عیسائی حضرت عیسا کے بارے میں یقینہ رکھتے ہیں وہ وہ لیکن کے بارے میں ہمارا نظریہ کیا ہے آپ کو ہر ویرو سے زیادہ خوبصورت بنایا گیا آپ کو ہر قابل سے زیادہ اکمل بنایا گیا یوں محسوس ہوتا تھا بارگاہ رب العالمین میں کھڑے ہیں اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھ کو ایسے بنا اللہ مجھ کو ایسے بنا آپ کہتے چلے گے رب بناتا زبا گیا تھا। حضرت آ علیہ سلاد وسلام ان کے بارے میں زبور کے اندر بھی یہ بچنگ موجود ہے اور آئیے اولڈ کو چھوڑیے ہر نامہ کدیم کو چھوڑیے احنامہ جدید کی بات کرتے ہیں عیسائی لاکھ اس نشین گوئی کو توڑنے کی کوشش کرے مروڑنے کی کوشش کرے لیکن ساری کی ساری تحریفات کے باوجود آقا کا نام نامی اور آقا کا حوالہ آج بھی بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ سلاد و اسلام کی سمارے نگاریوں کے اندر آج بھی موجود ہے یو کی انجیل کو اٹھائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط السلام یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں بالغاہر ابو العالمین میں جا کے کہوں گا اللہ تم کو ایک اور فارکلیف دے دے معنی کیا ہے معنی یہ ہے میں بھی فارکلیف ہوں میں بھی کا رسول ہوں اللہ تمہیں ایک اور فارکلیف دے دے کہا جب وہ دنیا کا سردار آئے گا اور اس کے سامنے میری حیثیت کچھ بھی نہیں آج بھی بائبل کو اٹھائیے حوالہ موجود ہے دنیا کے سردار کے سامنے میری کوئی بھی حیثیت نہیں کہا اس کی نشانی کیا ہے جب میں جاؤں گا تب وہ آئے گا اس کی نشانی یہ ہے وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا وہ جب بھی بولتا ہے مالک کائنات کی وحی کی وجہ سے بولتا ہے آئیے سورہ نجم کو اٹھائیے سورہ نجم میں مالک کائنات کیا کہتے ہیں لوگ بولتے ہیں اپنی رضا کی وجہ سے بولتے ہیں اپنی تمنا کی وجہ سے بولتے ہیں اپنی ضرورت کی وجہ سے بولتے ہیں اپنی خواہش کی وجہ سے بولتے ہیں لیکن مدثر و ممل تیرا کیا کہنا تو جب بھی بولتا ہے مالک کائنات کی وہیں کی وجہ سے بولتا ہے آج بھی حوالہ موجود ہے اور عیسائیوں نے کیا کیا فارک علی جس کا اصل مادہ ابرانی زبان کے اندر اس کے دو معنی بنتے تھے انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی ایک معنی وکیل کا مددگار کا بنتا تھا اور دوسرا معنی ایک یہ اور علی کے فرق کے ساتھ احمد اور محمد کا بنتا تھا انہوں نے ان اس کو تبدیل کیا بریکٹ کے اندر روح القدس کا نام لکھا اور آہستہ آہستہ اردو کے اندر سے فار کے نام کو بھی ہدف کر دیا تاکہ اگر کوئی بائبل کو کھولے تو اس کو فارقلید کا لفظ وہاں نظر نہ آئے اس کو یہ بات نظر آئے کہ روح القدس جو ہے اس سے مراد ہے جو ان کا نزدیک معذ اللہ اللہ رب الفی کی ذات کا ایک حصہ ہے اب مجھے یہ بات بتلائیے عیسا علیہ السلام کیا کہتے ہیں جب میں چلا جاؤں گا تب وہ تمہارے پاس آئے گا عیسائیوں کا قیمہ کیا ہے اللہ ایک تو باپ ہے ایک بیٹا ہے ایک روح القدس ہے اور عیسائی اس بات کا نظریہ رکھتے ہیں عیشا علیہ السلام ان کے پاس ہمارے روح القدس موجود ہوتی تھی ان کے اوپر کبوتر کی شکل میں نازل ہوئی وقت وہ مالک کائنات کی رات کے ساتھ متحد تھے یہ عیسی کیا کہتے ہیں جب میں چلا جاؤں گا تب وہ آئے گا معنی کیا ہے معنی یہ ہے اس وقت وہ موجود نہیں بلکہ میرے جانے کے بعد وہ آئے گا انہوں نے لاکھ ترمیمیں کرنے کی کوشش کی لیکن وما ینتقوا ان الحوا انہوا اللہ وحیم جوہا اس نشانی کو وہ چھپا نہ سکے جو اپنی مردی نے دشمی ہی کہتا بلکہ جو جب بھی بولتا ہے مالک کائناتی وہی کی وجہ سے دولتا ہے اور اسے بھی بڑھ کے حیرانی کی بات میں آپ حضرات کے سامنے میں چاہتا ہوں سورہ فتح کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کرام رضوان اللہ مجمعین کے رام رضوان فار محمد علیہ السلام وسلام کے صاحب کی مثال تو رات کے اندر یوں دی گئی انجیل کے اندر یوں دی گئی جس طرح ایک دانے کو بویا گیا وہ ایک کھیت کی شکل اختیار کر گیا جب کھیت میں لہلہانا شروع کیا اپنی چوڑائی کی وجہ سے اپنی دلکشی کی وجہ سے اپنی رہنا کی وجہ سے جو کھیت کے مالک تھے جو کھیت کے نگہ مانگ تھے وہ کھیت کو دے کے خوش ہونے لگے اگلی تبھی ملک اور اس کھیت کی بیدلاؤ کی وجہ سے اس کی وسعت کی وجہ سے کافروں کے دلوں کے اندر شکاوت پیدا ہونے لگی اور حضرت عیسیٰ عیسیم کیا کہتے ہیں میں تمہیں مالک کائنات کی بادشاہی کی مثال دینا چاہتا ہوں اس کی بادشاہی کی مثال یوں ہے کہ زمین کے اندر ایک بیج کو بولا جائے وہ بیج جو ہے وہ ایک کھیت کی شکل اختیار کر جائے کھیت جو ہے وہ لہلانے لگے جب وہ لہلائے تو پرندے اس کے اوپر آ کے چہچہانے لگے یہ بدلائیے یہ کس کی پشین گوئی کی بات ہو رہی ہے یہ کس وقت کی بات ہو رہی ہے اور حضرت عیسیٰ عیسلاۃ السلام نے صرف یہی بات نہیں کہی بلکہ صحیح بڑھ کے ایک اور بات کہی کہا میری اس بات کو غور سے سن لو جب تم نے مالک کائنات کے حق شریعت کو ادا نہیں کیا جب تم نے اس کے حکموں کو صحیح معاملوں میں تم بجا نہیں لائے تب وہ وقت آ چکا ہے مالک کائنات ساری کی ساری شریعت کو سارے کے سارے معاملات کو تم سے چھین لیں گے اور ایک ایسی قوم کو عطا فرما دیں گے جو اس سارے کے سارے معاملے کو چلانے کی تم سے زیادہ ہے اور یہ بھی بات کہیں۔ اور میری قوم کے اس بات کو بھی سن لو وہ وقت آنے والا ہے جب اول آہر ہو جائیں گے آہر اول ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام وہ کیسے کہا ایک وقت ہے مزدور مزدوری کرتا ہے دوپہر تک مزدوری کرتا رہتا ہے اس کو ایک دن اور مزدوری ملتی ہے یہ انجیل میں حوالہ موجود ہے اس کے بعد ایک مزدور آتا ہے مزدوروں کا گیو آتا ہے وہ اثرد مزدوری کرتے رہتے ہیں ان کو بھی ایک مینار ملتا ہے جنہوں نے اثر سے لے کے سورج ڈھونڈنے لگ مزدوری کی مالک کائنات نے ان کو بھی مزدوری کے اندر ان لوگوں کے برابر کر دیا انہوں نے یہ بات کہی اللہ یہ کیا معاملہ ہے مزدوری تو ہم نے زیادہ کی لیکن بعد میں آنے والے بھی ہمارے برابر ہو گئے تو مالک کائنات نے کہا کیا میں نے تمہارے ہاتھ کو چھینا ہے کیا مجھے نہیں چینا تو مالک کائنات نے کہا یہ میرا فضل ہے جس کو میں مزید ہوں ایک یہ حوالہ جو انجیل کے اندر موجود ہے ایک حوالہ حدیث کا اندر ذرا غور کیجیے آکار السلام نے کہا یہودی اور عیسائیوں کی مثال یوں ہے ایک نے صبحوں سے لے کر زہر تک مزدوری کی اس کو ایک دینار دیا گیا دوسرے زہر سے لے کر سر تک مزدوری کی اس کو بھی ایک دینار دیا گیا تیسرا گرو آیا مسلمانوں کا جنہوں نے صبح ڈھلنے تک مزدوری کی ان کو بھی ان کو دو دینار دیے گئے انہوں نے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے اللہ مزدوری تو ہم نے زیادہ کی لیکن اچھے ان کو زیادہ ملا مالک کائنات نے کہا کیا میں نے تمہاری مزدوری میں سے کچھ کمی کی کہنے لگے تم نے ہماری مزدوری میں سے کچھ کمی نہیں کی تو مالک کائنات نے کیا کہا ذالک فضل اللہ ہی یوتی ہی من یشاؤ یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے حوالے کو ذرا غور کیجیے ایک حوالہ انجیل میں موجود ہے ایک حوالہ حدیث کے اندر موجود ہے حدیث کے اندر الفاظ بھی بیان کر دیے گئے پہلا گروہ یہودیوں کا گروہ تھا دوسرا گروہ عیسائیوں کا گروہ تھا تیسرا گروہ مسلمانوں کا گروہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تین گروہوں کا ذکر کیا ایک گروہ جس نے صبح سے لوہوں تک مزدوری کی دوسرا جس نے اصل تک مزدوری کی اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بعد میں آنے والوں کا گروہ تھا جن کو مالک کائنات نے میں میں ان کے برابر کر دیا اور ساتھ ہی الفاظ کہے ذالک کا فضل اللہ یوتی ہی, ہی منجشا یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے بلا احساب دیتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے ان پیشین گوئیوں کے پر غور کرنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص بات سمجھتا ہے کہ حضرت آکاریہ علیہ و اسلام ان کی نبوت اور اصالت کے اندر اور ان کی امامتوں قیادت کے اندر کوئی شک اور شبہ کی بات ہے تو اس کی جہالت کے اندر اس کی نادانی کے اندر کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا اللہ رب العدت ہمیں صحیح ایمانوں میں پیغمبر برہ کر رہی صلاح اسلام ان کی امامت کو ان کی رفت کو ان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے حضرات جلامی قدر میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم ان کی نشانی ان کی علامات کے حوالے سے تحری شدہ جو اور انجیل کے بعد حوالے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں کچھ باتیں وہ تھیں جن کے اعتراضات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ذاتِ گرامی اور مذہب اسلام کے حوالے سے ہیں ان اعتراضات کا فصل جائزہ انشاءاللہ شاء ہم کسی اور مقام پر اور کسی اور وقت کے اوپر جا کے لیں گے آئندہ حتبہ جمعہ جو ہے وہ فلسفہ قربانی اور سیرت ابراہیم کے حوالے سے ہوگا لیکن مختصر طور پر وہ اطراضات جو عیسائی اسلام کے اوپر کرتے ہیں اور ان کے مختصر ترین جوابات میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا اعتراض جو عیسائیوں کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کے اوپر ہے اور اسلام کے اوپر ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے کہ اسلام میں ایک فلسفہ قتال موجود ہے کافر اور مشرقوں کے خلاف تلوار کو بے نعم کرنے کا تصور موجود ہے تو اس کو حدف تنقید بناتے ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں لیکن اگر آپ انجیل اور تراد کے صفات کو اٹھائیے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آئے گی کہ حضرت دابود نے بھی جہاد کیا حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نے بھی جہاد کیا جناب شیم نے بھی جہاد کیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے کئی اور انبیاء بھی جہاد کرتے رہے اور ان مجاہدین انبیاء کے حوالے سے وہ شخص جو حقیقت میں عیسائیت کا بانی ہے یعنی پولس وہ یہ بات کہتا ہے ان انبیاء کی تلواروں نے بے ایمانوں کو ختم کر دیا تھا اور ایمان کو انہوں نے علاقوں کے اندر غالب کر دیا تھا اور علاوہ آدمی خود عیسائیوں کے یہاں پر آپس کے فرقوں کے اندر کیتھولک اور پروٹسٹنٹوں کے درمیان ایک جنگ کی بڑی لمبی تاریخ موجود ہے تو ان کا اعتراض جو ہے صرف و تعصب کے اوپر مبنی ہے جبکہ ان کے عقائد ان کی کتابیں اور ان کے عمل جو ہے اس کے بالکل برش ہیں دوسری بات حضرت آقا علیہ صلاحۃ السلام کے تجدد و کے حوالے سے ہے کہ جو آپ نے کثرت شادیاں کیں ان کے پریشائی جو ہے تراش کرتے ہیں اور اس کو شان نبوت کے خلاف قرار دیتے ہیں لیکن اگر آپ بائبل کو اٹھائیے تو اس کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی حضرت ابراہیم علیہ صلاح و السلام نے تین شادیاں کیں حضرت داؤد علیہ صلاۃ والسلام نے متعدد شادیاں کیں اور حضرت سلیمان علیہ صلاۃ والسلام کے بارے میں بائبل میں یہ بات موجود ہے آپ نے سات شادیاں کی اور تین سو آپ کے پاس لونڈیاں اور باندیاں موجود تھیں ان ساری کی ساری باتوں کے بعد حضرت یعقوب علیہ صلاح والسلام انہوں نے چار شادیاں کی اسی طرح ان کے پاس دو لونڈیاں بھی موجود تھیں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ تو اور انجیل کے اندر موجود ہیں اور انجیل کے اندر کہیں ایک بھی ایسی عبارت نہیں ملتی جہاں پر تعدد ودباس کی مہالفت کی گئی ہو تو یہ حالتاً صرف اور صرف تعصب وینات کر وہ کے ایک ہے باقی رہی بات یہ بات تو قابل اعتراض ان کو نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے شادیاں کیوں کی لیکن اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر یہ بات ملے گی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تھے تو آپ کے ساتھ جہاں پر ہواری موجود ہوتے تھے آپ کے ساتھ ایک دو عورتیں جنہوں نے ماضی کے اندر فحاشی کا ارتکاب کیا تھا اور جو ماضی کے اندر جنا کیا کرتی تھیں وہ توبہ طائب ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں اور ان لڑکیوں کے حوالے سے یہ بات بائبل میں جا بجا موجود ہے کہ وہ اپنے سر کے بالوں کو حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے پاؤں کے ساتھ بھی لگاتی ہیں اپنی آنکھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ صلاح والسلام کے پاؤں کے ساتھ لگاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ صلاحۃ والسلام کے پاؤں کی قدم بوسی بھی کرتی ہیں جب یہ ساری کی ساری باتیں غیر محرم عورتوں کے حوالے سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ صلاح والسلام کے ساتھ منصوب کرتے ہیں تو حضرت آقا علیہ صلاح والسلام کی شادیوں کو بر تراز کرنا اس کا کوئی جواز موجود نہیں اسی طرح وہ حضرت آقا علیہ صلاح والسلام کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس موضداد موجود نہ تھے تاریخ اس بات کے پرشاعد ہے جتنے ایجازات حضرت آقا علیہ صلاۃ وسلام نے دکھلائے اتنے ایجادات جو ہیں وہ کسی بھی نبی سے رونمان ہوئی ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ صلاح ان کے ایجاز کا عالم تو یہ تھا کہ انہوں نے خود یہ بات کہی واؤز مئو طبیز ملّہ میں نے مردوں کو اپنے ہاتھ لگا کر زندہ کر دیا تھا لیکن آقا علیہ صلاح کے اجاز کا عالم کیا ہے آپ پختہ ممبر کی تعمیر سے قبل خجور کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے جب آپ پختہ ممبر کو تعمیر کیا خجور کے تنے سے اپنی ٹیک کو ہٹایا تو خجور کے تنے کے اندر سے رونے اور سسکنے کی آوازیں آنے لگی حضرت آقا اس تنے کے قریب جاتے ہیں اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں جب سینے کے ساتھ لگاتے ہیں تنے کے اندر سسکیوں کی آوازیں آنا بند ہو جاتی ہیں ہم یہ بات کہتے ہیں عیشا علیہ السلات و نے اس کو زندہ دیا جس کے اندر کبھی زندگی کے اثرات موجود تھے لیکن میرے آقا کے جادات نے اس کو زندہ کر دیا جس میں کبھی زندگی کی حرارت ہی موجود نہ تھی اور نباتات کے بارے میں پھر بھی لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کے اندر زندگی کا احساس موجود ہوتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے تو ایجادات کے ذریعے جمادات کو بھی قوتِ گویائی عطا فرما دی تھی ابو جہل ایک مرتبہ آپ کے پاس آتا ہے اس کے پاس کنکریاں موجود ہیں وہ یہ بات آگے کہتا ہے اے محمد علیہ الصلاۃ السلام اگر تم اللہ کے رسول ہو مجھے یہ بات بتلاؤ میرے ہاتھوں میں کتنی کنکریاں ہیں تو آقا کہتے ہیں اے ابو جہل مجھے یہ بات بتلا کہ میں یہ بات بتلاؤں کہ کنکریاں یہ بات بتلانے لگے ابو جہل یہ بات کہتا ہے اے محمد علیہ صلاحۃ والسلام کبھی کنکریوں نے بھی کلام کیا ہے تو محمد علیہ صلاح والسلام ایسے موقع پر مالی کائنات کی بارے میں جب دعا کرتے ہیں تو کنکریاں شہادت دیتی ہیں ارشد اللہ الا اللہ وشد اللہ محمد رسول اللہ میرے آقا کے دم نے جمادات کو قوت گویا عطا فرما دی تو آقا علیہ صلاحۃ والسلام ان کے اجازات اور ان کے معذات کا مقابلہ کائنات کے اندر کسی دوسرے کے معذات سے نہیں کیا جا سکتا اور باقی جہاں تک تعلق ہے کے ساتھ عدل انصاف کا یا جبرن کسی کو اسلام میں داخل کرنے کا تو ہمارا عقیدہ یہ ہے لا کر دینی دین کے اندر کوئی جبر موجود نہیں اور جہاں جہاں پر عیسائی علاقے مفتو ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس آرڈیننس کو جاری کیا کہ کسی عیسائی کلیشہ کو کسی عیسائی گرجے کو نقصان نہ پہنچایا جائے کسی عبادت قدے کو منہدم نہ کیا جائے لیکن جب عیسائیوں کی باری آئی انہوں نے اسپین کے اندر مسلمانوں کو جبر نیسائی بنایا اور انہوں نے عمرانیہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو تاریخ تشدد کیے ان میں سے تشدد کی بشال یوں تھی مسلمانوں کے گلے کے اندر کپڑے کو ڈالتے تھے کپڑا ڈالنے کے بعد اس کے بعد پانی کو بھا دیتے تھے پانی کے دباؤ کی وجہ سے کپڑا گلے کے اندر پھول کے پھنس جاتا تھا مسلمان سانس لینے سے قاصر ہو جاتے تھے اس طریقے سے ان کو جبر نشائی بنایا جاتا تھا یہ سارے کے سارے اعتراضات جو ہیں یہ مسلمانوں کے تأثر انعت کی وجہ سے ہیں اللہ مالک الملک ہمیں صحیح معنوں میں دین حنیف کو اپنانے کی توفیق دے اور دین حنیف وہ دین ہے جس کے بارے میں مالک کائنات نے اعلان کر دیا ہے وہ من جب توی غیر الاسلام دینا فلاں یقب الامن ہوں فی من الحاثین جو اسلام کو چھوڑے گا عیسائیت کو احتیار کرے گا جو اسلام کو چھوڑے گا یہودیت کو, کو احتیار کرے گا جو اسلام کو چھوڑے گا ہندو مت کو اختیار کرے گا جو اسلام کو چھوڑے گا سکھ مت کو احتیاط کرے گا جو اسلام کو چھوڑے گا جین مت کو احتیار کرے گا جو اسلام کو چھوڑے گا بدھ مدھب کو اختیار کرے, کرے گا اس کا کوئی عمل آحرت کے اندر قبول نہیں واہ وہ فی الحر میرا خاصرین اور وہ آحرت کے اندر ہسارا پائے گا ایک ہی شرط ہے عیسائیوں کے ایک ہی رفتہ ہے یہودیوں کے لیے مالکِ کائنات کی بخشش اور اس کی دحمت کے دیرے سائے آنے کا اور رفتہ کیا ہے لَقِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ ماضلا من قبل کا ولمکا ولتون زکاتا ولب اللہ ولیوم کا سنوتی ہی مجر نظیمہ ان کے اندر سے وہ محقق جو دین اسلام کو پالے جو آقا بھی وہی کو سچا جانے جو نمازوں کو قائم کریں جو بتاط کو ادا کریں جو اللہ پہ ایمان لے کے آئیں جو, جو یوم حساب کو مانے کا صنوتی ہم نظیمہ مالک کائنات ان کو اجر عطا فرمائے گا جو اس کے علاوہ کسی اور رفتے کا اختیار کرے وہ جہنم کے گہرے گڑھے کے اندر گرایا جائے گا اللہ مالک الملک ہم کو صحیح معنوں میں دین حنیف کو اپنانے کی شعم پیرا ہونے کی توفیق دے صبح ربی کر ربی رب سلیم الحمد الحمدللہ رب العالمین